پانچواں باب اقامت دین کا طریقہ کار مقصد سے اصول کار کا فطری ربط جب یہ بات واضح ہو چکی کہ ہماری زندگی کا عملی نسب العین دین حق کی اقامت ہی ہے اور کوئی تعویل یا عذر اس کی ذمہ داری سے ہمیں کبھی سبکدوش نہیں کر سکتا تو اب پوری سنجیدگی اور اہمیت سے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نسب العین کے لیے جد و جہد کس طرح کی جائے آیا اس کا کوئی مخصوص طریقہ کار ہے یا جس سمت سے چاہیں اس منزل مقصود کی طرف ماش کر سکتے ہیں جن لوگوں نے استمائیات کا سرسری مطالعہ بھی کیا ہوگا وہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہو سکتے کہ ہر جماعت کا جو کسی مقصد کو لے کر اٹھی ہو جس طرح ایک مخصوص مزاج اور ایک مخصوص انداز فکر ہوتا ہے اسی طرح اس کی تشکیل تنظیم اور تعمیر کا بھی ایک مخصوص انداز ہوتا ہے اس انداز فکر کی طرح اس انداز تعمیر کا تعین بھی وہی مقصد کرتا ہے جس کو لے کر یہ جماعت اٹھی ہوتی ہے اس اصولی حقیقت کو چند مثالوں سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے فرض کیجئے کہ آپ کو ایک قومی حکومت قائم کرنی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو کچھ کرنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ پہلے تو اپنے افراد قوم کے دلوں میں یعنی اپنے افراد کے قوم کے دلوں کو وطنی سربلندی اور قومی اقتدار کے عشق سے معمور کریں ان میں اپنے اوپر آپ حکمران ہونے کا عقیدہ اور عزم پیدا کریں پھر قومی آن پر نثار ہونے کے لیے ان کے اندر سرفروشی کی آگ بھڑکائے اور آپ اپنے محبوب مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیں جب یہ سب آپ کر لیں تو بس سمجھ لیجئے کہ کامیابی کی تمام شرطیں آپ نے پوری کر لی اب آپ کو یہ دیکھنے کی قطع ضرورت نہیں ہے کہ میرے جھنڈے کے نیچے جو لوگ جمع ہیں وہ توحید کے متعلق رسالت کے متعلق قیامت کے متعلق اور جزائے عمل کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں ان کے اندر دین کی پابندی کتنی ہے انہوں نے سچائی رحم دلی پاک دامنی خوشخلقی اور خدا ترسی جیسے اوساف سے اپنے آپ کو کہاں تک آراستہ کیا ہے ان میں سے کسی چیز کے بھی دیکھنے کی آپ کو حاجت نہیں کیونکہ جو مقصد اور نصب العین آپ کے سامنے ہے, اس کے, سامنے ہے. اس, اس کے لیے یہ چیزیں سرے سے مطلوب ہی نہیں ہیں بلکہ شاید کچھ مضر ہی ہوں یہاں تو جو چیزیں مطلوب ہے وہ صرف یہ ہیں کہ حریف طاقتوں سے اندھی دشمنی اور قوم سے اندھی محبت رکھیے اور اس دشمنی اور محبت میں سب کچھ کر گزری ہے اس طرح اگر آپ ملک میں کمیونزم کا اقتدار اور کمیونسٹ نظام قائم کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو پہلے وہاں کے باشندوں کے ذہن میں کمیونسٹ فلسفہ زندگی کی کمیونسٹ نظام معیشت اور نظام معیشت حکومت اور کمیونسٹ نظریہ اخلاق کی خوبیاں اتارنی ہوگی سرمایہ پرستی نہیں بلکہ سرمایہ داری کے بھی خلاف دلوں میں شدید نفرت پیدا کرنی ہوگی مارکس اور لینن کے ساتھ وہ عقیدت پیدا کرنی ہوگی جو اللہ اور رسول کے لیے اہل مذہب کے دلوں میں ہوا کرتی ہے اور اللہ رسول آخرت دین اخلاق اور اعمال صالحہ کے الفاظ کو خود غرض سرمایہ پرستوں کے ہتگنڈے قرار دے کر اور ان کے اثر کو ذہنوں سے مٹا کر خالص مادی تصور حیات اور حیوانی تصور کائنات ان پر ثبت کرنا ہوگا پھر جب آپ یہ بنیادیں جمع لیں اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو ان خیالات اور نظریات کا گرویدہ بنا لیں تو ان کا ایک حصہ بنا کر ایک طرف باقی قوم کو اپنے پروپگینڈ کے زور سے مسحور کرنے کی جد و جہد جاری رکھیں اور دوسری طرف خفیہ اور علانیہ تمام ممکن ذرائع سے موجودہ نظام حکومت کے تخت کو الٹنے کی مہم شروع کر دیں تاہاں کہ عوام کے ہاتھوں یہ تخت الٹ کر اشتراکی کی حکومت قائم ہو جائے گی اللہ حاضل قیاس اگر ایک شخص منظم طریقے پر رہزنی کرنا چاہتا ہو تو ایسے لوگوں کو وہ تلاش کرے گا جو مضبوط جسم بے خوف دل اور خونخار فطرت رکھتے ہوں ایسے آدمی اس کے کسی کام کے نہ ہوں گے جو نرم دل نرم دل ہوں اور غارت گری خون ریزی سے متنفر ہوں جب ایسے لوگوں کو وہ حاصل کر لے گا تو ان ضروری اور کارآمد صفتوں کا ان میں مزید استحکام پیدا کرنے کی تجبیریں کرے گا انہیں لوٹ مار کے گر سکھائے گا اسلح مہیا کرے گا تب کہیں جا کر اپنی مہم کا آغاز کر سکے گا الغرض دنیا کی ہر بامقصد جماعت کا یہی حال ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کو اپنے اندر جگہ دیتی ہے جو اس کے پیش نظر مقصد سے فطری لگاؤ رکھتے ہوں اور لازمن ایسے ہی طریقہ کار اور ایسی ہی پالیسیاں اختیار کرتی ہے جو اس مقصد کے مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ ہوں مسلمہ کہلائی جانے والی جماعت اور قیام دین کا مقصد بھی اس کلیے سے مستثنا نہیں ہو سکتا اس مقصد کے حصول کے لیے بھی ایک خاص طریقے کار ہونا چاہیے آئیے دیکھیں وہ طریقے کار کیا ہے طریقے کار کے مقصد اس غرض کے لیے ہماری نگاہ اٹھتی ہے تو قدرتاً وہ قرآن اور سنت ہی پر جا کر ٹھہرتی ہے کیونکہ جہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقامت دین ہمارا فریضہ حیات ہے حق یہ ہے کہ اس فریضے کو ادا کرنے کے اصول کار بھی وہیں سے ملیں کیا قرآن اور سنت نے ہماری اس ضرورت کو محسوس کیا ہے اس سوال کا جواب ہر حیثیت سے مکمل اس بات میں ہے اسلام سے تھوڑی بھی واقفیت رکھنے والا اچھی طرح سے جانتا ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن نے جس طرح امت مسلمہ کا مقصد وجود بالکل وضاحت سے بیان کر دیا ہے اسی طرح اس طریقہ کوئی حجاب باقی رہنے نہیں دیا چنانچہ ہر اس آنکھ کو جو اندھی نہ ہو قرآن اور سنت کے صفوں میں یہ طریقہ کار اسی طرح نمایاں اور روشن دکھائی دے سکتا ہے جس طرح اندھیری راتوں میں آسمان کے سینے پر جگمگاتی کہکشاں قرآن, قرآن کے طریق نزول اور صاحب قرآن کے اسوے تینوں سے طریقہ کار کی کھلی کھلی نشاندہی ہوتی ہے جو کہنے میں تو تین الگ الگ وجود ہیں مگر زیر بحث مقصد کے اعتبار سے تینوں دراصل ایک ہی ہیں قرآن کے نصوص کو چونکہ اس معاملے میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے اور باقی دو چیزیں اس کے توابع اور لوازن کا درجہ رکھتی ہیں اسی لیے اقامت دین کے اصول و طریقہ کار کی بنیادی وضاحت بھی ہمیں اسی سے لینی چاہیے اقامت دین کے قرآنی اصول قرآن حکیم کو غور سے پڑھیے تو وہ اصول و نکات بڑی آسانی کے ساتھ ہاتھ آ جاتے ہیں جن کے مطابق اقامت دین کی جدوجہد کی جانی چاہیے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان اصولوں کی تفصیل سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو توقع کے عین مطابق ہے کیونکہ جس جب اس کے مباحث کا اصل مرکز یہی اقامت دین ہی ہے تو قدرتی طور پر اس کی ساری تفصیلات بلا واسطہ یا بل واسطہ اسی کے اصول و ذرائع کی شرح و تفصیل ہی ہوں گی لیکن محفوظ کر دینے کے لیے کوئی ضروری تدابیر اٹھا نہیں رکھتا اور جہاں تک اقامت دین کے مسئلے کا تعلق ہے تو وہ اس کا سب سے اہم بنیادی مسئلہ تھا اس لیے اس کے اصول و طریقہ کار کو اس نے جہاں سینکڑوں صفحات میں پھیلا کر بیان کیا ہے اور مختلف جگہوں میں اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے وہیں بعض مقامات پر اس نے انہیں اکٹھے سمیٹ کر بھی بیان کیا ہے تاکہ چند جملوں کے مختصر سے آئینے میں ان کی پوری تصویر بیک نظر بھی دیکھی جا سکے اس طرح کے جوام و القلم میں سب سے زیادہ جامع اور ساتھ ہی سب سے زیادہ واضح آیتیں یہ ہیں يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون आगे इसी तरह ولتكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم رہو نہ تكونوا كذلك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما <الْبَيِّنَات> یعنی سورہ آل عمران کی آیا نمبر 102 سے 105 تک پڑھتے جائیں تو اپ کو پتہ چلے گا اس کا ترجمہ سنیں اے ایمان والو اللہ کا ٹھیک ٹھیک تقوی اختیار کرو اور دنیا سے نہ رخصت ہونا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور تم سب مل کر اللہ کے رزق رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹولی ٹولی نہ ہو جاؤ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو تم پر ہوا ہے جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دل باہم جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ پھر آگے اور چاہیے کہ تم وہ جو بھلائی کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکتا رہے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو واضح ہدایتیں پانے کے باوجود میں بٹ گئے اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے یہ آیتیں مدینے کی زندگی یعنی تین ہجری میں نازل ہوئی تھی یہ وہ زمانہ ہے جب امت مسلمہ کی اجتماعی اور سیاسی زندگی تاسیس و تعمیر کے ابتدائی مرحلوں سے گزر رہی تھی این اس زمانے میں یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقامت دین اور نظام کا ایک مختصر مگر جامع ربانی پروگرام لے کر آئیں۔ جس میں اقامت دین کے طریقے کار کے نہ صرف عملی اصول ہی بتا دیے گئے ہیں بلکہ یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ ان اصولوں میں باہم ترتیب کار کیا ہونی چاہیے میز یہ بات بھی ہے کہ اس اس کے اس نسب العین کی خاطر کی جانے والی جدوجہد کن تدریجی مرحلوں سے گزرتی ہوئی اپنی غائط مقصود تک پہنچا کرتی ہے اس ربانی پروگرام پر غور کیجئے تو وہ تین اجزا یا اصولی نکات پر مشتمل دکھائی دے گا نمبر ایک تقوی کا التظام نمبر دو مضبوط اور منظم جماعت نمبر تین امر بالمعروف اور نہ یہی تین نکات ہیں جو اقامت دین کے بنیادی اصول کار ہیں ان کو تفصیل کی روشنی میں دیکھیے نمبر ایک تقوا کا التظام اقامت دین کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اور جس کو اس راہ کی شرط اول قدم کہنا چاہیے وہ اتق اللہ حقوطی ولا تمۃ اللہ مسلمون ہے اس کے فرمان خداوندی میں یہ مذکور ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے کو ایمان والا سمجھتا ہو اور جو اس ایمان کی عائد کی ہوئی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کا تقوا اختیار کرے اور اپنی آخری سانس تک ہر آن اور ہر لمحہ ایک مسلم بن کر زندگی بسر کرے تقوا کا پورا عملی مفہوم جو قرآن کی زبان سے بیان ہوا ہے اس سے رتی برابر بھی کم نہیں کہ اللہ کے تمام حکموں کا ٹھیک ٹھیک اطباہ کیا جائے اس کے کسی امر کو چھوڑ دینے سے بھی ڈرا جائے اور اس کے کسی نہیں کے کر گزرنے سے بھی خوف کھایا جائے اسی طرح مسلم کے معنی بھی قرآنی بیانات کی روشنی میں سچے فرما بردار اور مخلص شعار کے ہیں یعنی مسلم وہ شخص ہے جس نے احکام خدا بندی کے سامنے اپنی گردن رضا کارانہ جھکا دی ہے اس لیے ان دونوں اصطلاحوں کے مفہوموں کے پیش نظر اقامت دین کے پروگرام کا پہلا جز یا اصول یہ ہوا کہ ہر مسلمان سب سے پہلے خود اپنے اوپر اللہ کے دین کو قائم کرے خوف و رجا کی ساری نیازمندیاں بس اسی ایک ذات کے لیے مخصوص کر دے و تزل اور سرف گندی کے تمام جذبات اسی کی رضا جوئی کے لیے وقف کر دے تمام اطاعتوں سے منہ مو موڑ کر بس اسی ایک آقا کی اطاعت کا حلقہ اپنی گردن میں ڈال لے اپنے نفس کو ان تمام امور سے پاک کرے جو اس کی ناخوشی کا سبب بنتے ہیں اور ان تمام صفات سے اسے آراستہ کرے جو اس کی رضا کا باعث ہوتے ہیں اپنے کو اللہ تعالی کا ہما وقتی غلام سمجھتا رہے اور اس کے کسی حکم کی بجا آوری میں نہ تولیت نہ تو لیتو کرے نہ دل تنگ ہو اپنی نگاہ کو حق تعلی کی رضا طلبی اور حکم برداری پر پوری پوری طرح جمائے رہے خواہ کتنی ہی مخالفتیں مصیبتیں ناسازگاریاں اور دل شکنیاں اس کی راہ میں کیوں نہ ہائل ہوں کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ بظاہر مشکلات و مسائب ہی ہیں مگر فی الواقع یہ اتباع حق اور انتظام تقوی کی ضروری آزمائشی منزلیں ہیں جن سے گزرے بغیر کسی مدعی ایمان کا ایمان اور تقوی خدا کے ہاں سند اعتبار اور شرف قبول نہیں ہوتا جیسا کہ قران کا فرمانا ہے ولا نبلวนکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشری الصابرین سورۃ البقرہ ہم تم کو یعنی تمہارے دعائے ایمان کو خطروں فاقوں اور تمہارے مال اور جان اور پیداوار کے نقصانوں کے ذریعے آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے اور اے نبی ان لوگوں کو کامرانی کا مجدہ سنا دو جو ان خطرات و نقصانات کو صبر و ضبط کے ساتھ برداشت کر لے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں پرکھا نہیں جائے گا حالانکہ یہ پرکھنا ہماری ہمیشہ کی سنت ہے اور ہم نے ان سے پہلے ان سے پہلے بھی لوگوں کو پرکھا ہے لہذا تمہیں بھی اللہ تعالی یہ ضرور دیکھے گا کہ تم میں سے کون, سچے مومن ہیں اور کون جھوٹے اس لیے ان چیزوں سے گھبرانے اور کترانے کی بجائے ان کا صبر اور اطمینان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے ورنہ وہ دل ایمان کا لذت شناس ہو نہیں سکتا جو ان رکاوٹوں کے آگے سپر ڈال دے اور نہ وہ سینہ تقوی کے نور سے بحریاب ہو سکتا ہے جو ایک آزمائش کی ہمت نہ رکھتا ہو اپنے ایمان و اسلام کے متعلق بڑے دھوکے میں ہوگا وہ شخص جو اللہ کے حدود کی پاسداری اور احکام قرآنی کی پیروی میں اپنے نام نہاد جانی مالی گروہی طبقاتی قومی اور وطنی مفادات کا بچاؤ پہلے کر لینے کی فکر کرے اور اتباع حق کو جان و مال کی کامل محفوظیت کے ساتھ مشروط رکھتا ہو ایسے شخص کی زبان پر اسلام اور اس کی شکل و صورت میں تقوا تو ہو سکتا ہے مگر اس کا باطن ان قدس کا آشیانہ نہیں ہو سکتا الغرض اہل ایمان کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی ایک عام سنت ہے اور اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے اس نے اسلام اور ارتقا کا راستہ مشکلات اور مسائب کی چٹانوں سے بھر رکھا ہے اور اس لیے جو شخص اتق اللہ حقاطی کے فرمان فرمان الہی کی تعمیل کرنا چاہتا ہو اس کو ان چٹانوں سے ٹکرانا اور ان کی ٹھوکریں برداشت کرنا نا ہے نمبر 2 منظم اجتماعیت اس پروگرام کی دوسری دفاع یا دوسرا نقطہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے الفاظ میں بیان ہوا ہے ان لفظوں میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ دو باتوں پر مشتمل ہے ایک تو یہ کہ وہ تمام اہلِ ایمان جو احکامِ الہی اور حدود خداوندی کی پابندی میں سرگرم عمل اور اپنی انفرادی اصلاح و تذکیہ میں کوشاہوں مل کر ایک مضبوط اور منظم جماعت بن جائیں اور یہ پوری جماعت ایک ہی جس کے آزا کی طرح باہم جڑی ہوئی ہو دوسری یہ کہ اسے اس طرح باہم جوڑ رکھنے کی اور باہم جوڑ کر رکھنے والی چیز نہ تو کوئی نسلی رشتہ ہو نہ کوئی وطنی تعلق نہ کوئی معاشی یا سیاسی مفاد ہو نہ کوئی دنیاوی اور مادی مقصد ہو بلکہ صرف اللہ کی رسی یعنی اس کی بندگی کا وہ عہد جو ہر مسلمان نے کر رکھا ہے وہ قرآن ہو جس کی پیروی کسی شخص کو مومن بناتی ہے وہ دین ہو جس کی اطاعت اور اقامت ہی کے لیے امت مسلمہ وجود میں لائی گئی ہے الغرض جس طرح ملت کا منظم اور متحد رہنا ایک ضروری چیز ہے اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس نظم و اتحاد کا شیرازہ صرف یہ حبل اللہ ہی ہو بلکہ اگر ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو بات اس سے بھی کہیں زیادہ اہم نظر آئے گی اتنی زیادہ اہم کہ مجبوری کی بعض ایسی حالتیں تو ہو سکتی ہیں جن میں اتحاد و تنظیم و ملت سے محروم ہو کر بھی مومن خدا کے حضور معذوری اور بری قرار دیا جائے گا مگر جو چیز اس اتحاد و تنظیم کا شیرازہ ہے اسے کسی حالت میں بھی اگر چھوڑ دیا گیا تو اس کی بعض سے چھٹکارا ہرگز نہ ہو سکے گا اس لیے یہ غلط فہمین نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام کے نزدیک نفس سے اتحاد ہی کوئی مطلوب و محبوب چیز ہے خواہ وہ کسی غرض کے لیے اور کسی مقصد پر مبنی کیوں نہ ہو اس کے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ اگر اتحاد کی بنیاد کسی فاسد مقصد پر رکھی گئی ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کا مطلوب نہیں بلکہ اس کے نظروں میں حد درجے مردود اور مبغوض ہے اور اس اتحاد سے بال برابر بھی مختلف نہیں جو چوروں ڈاکوؤں کے مابین ہوتا ہے اسلام کا مطالبہ اس اتحاد کا شیرازا اس اتحاد کا ہے جس کا شیرازہ اتباع حق اور اقامت دین ہو یا اقامت حق ہو اقامت دین کا نقطہ یعنی جماعتی اتحاد اگر ذرا غور کیجئے تو پہلے نقطے سے کوئی بالکل الگ اور بے تعلق شے نہیں ہے بلکہ اسی کا ایک فطری تقاضا ہے ایک طالب علم کو اس کی اپنی طبیعت ہی مجبور کرتی ہے کہ اپنے ساتھی طلبہ سے بے تکلفی دل بستگی اور الفت و محبت رکھے ایک تعلیم یافتہ اور علم دوست مذاق اور مزاج ہی کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ارباب دانش کی ہم نشینی اختیار کرے ایک رنگین تباہ اپنے جیسے رنگین مزاجوں کی طرف خود بخود کھنچ اٹھنے سے نہیں رک سکتا اور اگر کسی طالب علم کو اپنے ساتھیوں سے کسی صاحب کو صاحب علم کو اہل علم و فضل سے کسی رنگین مزاج کو اہل نشات سے گہری وابستگی نہ ہو تو یقین کرنا چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں طالب علم اور صحیح معنوں میں رنگین طباہ یا صاحب علم نہیں ہے ہم مشربی کی یہی وہ کوشش ہے جس کو عام اصطلاح میں جازب جنسیت کہا جاتا ہے اصولوں اس جازب جنسیت کو اہل تقویٰ کے درمیان بھی اپنا کام کرنا چاہیے اور وہ کرتا بھی ہے ایک وہ انسان جو خدا پرستی کے جذبات سے سرشار ہو ان لوگوں کی طرف لازمن کھینچا جاتا ہے جو اسی کی اتباع اور اسی کی طرح اتباع حق اور تقوا کے لذت شناسوں یہ ممکن نہیں کہ دو دلوں میں خدا کا حقیقی تقویٰ موجود ہو اور اس کے باوجود واپس میں کٹے ہوئے یا ایک دوسرے سے بے تعلق ہوں اس کے برخلاف ان میں جذب و انتظام لازمی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ کی صورت میں اندر کوئی دوسری ہی روح پرورش پا رہی ہے کیونکہ ایک ہی منزل اور ایک ہی راہ کے دو مسافر ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے غیر بن کر نہیں رہ سکتے یہی وجہ ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعریف اگر کہیں انم اور بادہ ابا کے الفاظ سے کی گئی ہے تو کہیں رحماء بینہم اور عدلتن علی المؤمنین کا انہیں نشان امتیاز ٹھہرایا گیا ہے گویا اسلام کے پیرووں کا باہم جڑ کر رہنا ان کے ایمان اور ارتقا کی کسوٹی ہے قرآن کی نگاہ میں اہل ایمان کے لیے اس وصف کا وجود کتنی اہمیت رکھتا ہے اس چیز کا اندازہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بات ہدایات پر بھی نظر ڈالی جائے جو اس معاملے کے منفی پہلو سے تعلق رکھتی ہے ان میں سے ایک ہدایت ہے اے ایمان والو اگر تمہارے ماں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں تو ان کو اپنا ولی یعنی قلبی رفیق نہ بناؤ اور جو لوگ ان کو اپنا ولی بنائیں گے تو وہی ظالم ہوں گے معلوم ہوا کہ جس طرح ایک مومن سچا اور متقی دوسرے مومنوں سے بے تعلق نہیں رہ سکتا خواہ نسلی اور قومی لحاظ سے وہ اس کے بیگانے ہی کیوں نہ ہوں اسی طرح وہ فص و فجار سے قلبی رابطہ بھی نہیں رکھ سکتا خواہ وہ اس کے قریب ترین عزیز ہی کیوں نہ ہوں قرآن کے اس قرآن اس کے امکان کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جیسا کہ اس کے ضمن کی ایک اور آیت سراہت کرتی ہے لا تجد قوم تم کسی ایسے کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو ان لوگوں سے الفت و مبت کا رشتہ رکھتا ہوا نہ پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوت اور مخالفت پر کمر بستا ہوں خواہ ہی کیوں نہ ہوں ان ارشادات سے یہ حقیقت پوری طرح روشن ہو جاتی ہے کہ ایمان کے رشتے کو انسانی تعلقات میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے وہ ایک طرف تو مختلف نسلوں اور قوموں کے افراد کو باہم بھائی بھائی بنا کر جوڑ دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبردست قوت تمام مادی رشتوں کو دوسری طرف اس کی زبردست قوت تمام مادی رشتوں کو بے جان اور غیر مؤثر بنا کر رکھ دیتی ہے گویا یہ ایک سورج ہے جس کے آگے تمام ستارے بے نور ہو کر رہ جاتے ہیں پھر ایمان کا یہ منفی اثر و عمل اس کے مثبت اثر و عمل کو مزید طاقت بھی دیتا ہے اور اہر ایمان کے مابین قائم ہونے والے اتحاد کو زیادہ مستحکم بنا دیتا ہے غرض نسب العین کی علم بردار اور ایک اصول کی پیرو دوسری جماعتیں جس حد تک اپنے ارکان کو ڈسپلن کی مضبوط بندشوں میں باندھ کر رکھتی ہیں اللہ کا دین اپنے پیرووں کو اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے جڑ جانے کی زبردست ہدایت کرتا ہے انتشار و اختلاف کو وہ انتہائی مضموم ٹھہراتا ہے اور دین حق کے مزاج کے اسے یکسر خلاف قرار دیتا ہے حد یہ ہے کہ ایک پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی اکثریت کو علانیہ بدپرستی میں مبتلا ہو جاتے دیکھا مگر انہیں صاف مگر انہیں صرف سمجھانے بجھانے پر ہی اکتفا کیا اور ان کے خلاف کوئی فوری اقدام اٹھانے سے محض اس لیے احتراز کر گئے کہ کہیں قوم کی جمعیت پراغندہ نہ ہو جائے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سینہ کی پہاڑی سے واپس آ کر ان سے اس سلسلے میں سختی سے بات پرس کی تو انہوں نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا خشی ان تقول فرق بین بنی اسرائیل کہ میں اس بات سے ڈر گیا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی نمبر تین امر بالمعروف اور نہ یل منکر اقامت دین کے پروگرام کی تیسری بنیاد ولتم من کم امت یزن خیری مرون بالمعروفی وین عن منکر کے ارشاد میں واضح کی گئی ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ انفرادی حیثیت سے اپنی اپنی ذات کے اوپر دین حق کو قائم کرنا اور پھر ایسے تمام افراد کا باہم جڑ کر ایک جماعت بن جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس خیر اور معروف کی طرف دوسروں کو بھی بلایا جائے جس کو خود خود قبول کیا گیا ہو اور اس منکر کو اپنے مخدور بھر مٹا ڈالنے کی مسلسل کوشش جاری رکھی جائے جسے خود ترک کیا گیا ہے یہاں تک کہ خدا کی زمین کے کسی گوشے میں اس کے دین کے سوا کسی اور دین کا اختدار باقی نہ رہ جائے جس طرح اقامت دین کے عملی پروگرام کی دوسری دفعہ افراد امت کا منظم اتحاد پہلی دفعہ انفرادی صلاح و تقوا کا لازمی تقاضا ہے اسی طرح یہ تیسری دفعہ یعنی امر بالمعروف اور نہیں ان منکر بھی اس کا فطری مقتضا ہے نہ کہ کوئی ایسا مستقل بذات حکم جو اس کے کسی طرح کی مزاجی مناسبت رکھتا ہو یہ بات کہ امر بالمعروف کس طرح ایمان اور تقوا کی فطری طلب ہے ایمان اور تقوی کی حقیقتوں پر غور کرنے سے بآسانی واضح ہو جاتی ہے ایمان اور تقوی کی حقیقی روح کیا ہے صرف اللہ تعالی کی محبت بھری تعظیم کوئی محبت بھری تعظیم محبوب کی مرضیات کے بارے میں کیا چاہے گی صرف یہ کہ گرد و پیش انہی کی کار فرمائی ہو ورنہ اس دل سے ورنا اس دل کو سوز محبت سے آشنا کون کہہ سکتا ہے جو محبوب کی مرضی کو پامال ہوتا ہوا دیکھ کر تڑپنا اٹھے اس لیے خدا کی محبت اور حق کی جاذبیت ایک خدا پرست کو چین سے ہرگز بیٹھنے نہیں دے سکتی جب تک کہ صفحہ عرضی پر اس کی نگاہوں میں چبھنے کے لیے ایک باطل اور کھٹکنے کے لیے ایک منکر بھی موجود ہو یہ بات اس کے اسلام اور ایک ایمان کے یکثر منافع ہے کہ کسی شخص یا گروہ کو یا ملک کو وہ دین اللہ کے حلقے انقیاد سے آزاد اور تاوت کا فرما بردار دیکھے اور ٹھنڈے دل سے اسے برداشت کر لے لہذا اقامت فریضہ ادا نہیں ہو سکتا اگر پیروان اسلام کی جمعیت امر بالمعروف سے غافل ہو اور اب تمۃ اللہ و مسلمون کا حکم تشنہ تعمیل ہی رہ جائے اگر اہل ایمان بس اپنی ذات ہی تک احکام الہی کی پیروی کو کافی سمجھ لیں اور ان کو اس سے کوئی غرض نہ ہو تو باقی دنیا کدھر جا رہی ہے اور ان کو اس سے غرض نہ ہو کہ باقی دنیا کدھر جا رہی ہے اس کے علاوہ امر بال معروف مومن اور مسلم اور متقی ہونے کے فطری تقاضوں میں ایک اور پہلو سے بھی داخل ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے قوت محبت اور خیر خواہی کا پہلو جو شخص اسلام کو جانتا ہے وہ یہ بات بھی جانتا ہوگا کہ اللہ سے محبت کرنے کا حق اس وقت تک ہرگز ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے مخلوق سے بھی محبت نہ رکھی جائے اس مخلوق سے جسے اس کے رسول نے اس کی ایال کہا ہے الخلق ایال اللہ اور جس کی بہی خاہی کو ایمان کی نشانی گیا ہے لا احدكم حتی حتی لأخیه ما یوشبو لنفسه مسلم نوئے انسانی کے ساتھ بہی خاہی کی شکلیں بہت سی ہیں مگر اس سے بڑی اور اس کی اور کوئی بہی خاہی نہیں کہ ان سے ان راستوں سے کہ اسے ان راستوں سے بچایا جائے جو گمراہی اور ابدی ہلاکت کے راستے ہیں اور جن پر چل کر انسان کی دنیا بھی عذاب بن جاتی ہے اور آخرت بھی عذاب بن جاتی ہے اس لیے اگر ایک مومن اپنے دوسرے ابنائے جنس کو منکرات سے روکنے اور خیر و معروف کے طرف لانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دراصل کسی خارجی سبب کے تحت نہیں کرتا بلکہ اپنے اس جذبہ خیر خواہی کے تحت کرتا ہے جو اس کے ایمان کا پیدا کیا ہوا ہوتا ہے جس طرح اس کا ایمان اسے اس بات پر ابھارتا ہے کہ بھوکوں کو کھلائے ننگوں کو کپڑے پہنائے اور کمزوروں کو اور بے کو مدد فراہم کرے اسی طرح مگر اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ وہ اسے اس بات کے لیے بے چین رکھتا ہے کہ حق سے محروم بندگاہ نے خدا کو اس خزانہ سعادت کی کنجیاں مہیا کر دے جس کے پالنے کے بعد وہ نہ کبھی بھوکے ہوں گے نہ ننگے اللہ تجر عہا والا تارا نہ انہیں اپنے مستقبل کا کوئی اندیشہ لاحق ہوگا نہ اپنے ماضی کا اور حال کا کوئی غم یا خوف لا خوف یا اس کی ایمانی فکر اور نظر اسے بتاتی رہتی ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اگر یہ بنیادی اور مقدم ترین خیرخواہی نہ کی گئی تو باقی ساری ہمدردیاں اور خیر خواہیاں بالکل ہیچ ہیں اور ان سے خدا کے بندوں کے حقوق ہرگز ادا نہ ہوں گے اور خدا کے بندوں کے حقوق کا ادا نہ ہونا خود اس کے حقوق سے عہدہ برا ہونے کی عہدہ برا نہ ہونے کی دلیل ہے ایمان اسلام اور تقویٰ کے امر بالمعروف کے یہ دو داخلی اور فطری تعلق تھے ان کے علاوہ ان سے اس کا ایک خارجی تعلق اور مصلحتی تعلق بھی ہے جسے ہم دعوت اسلامی کا سیاسی مفاد کہہ سکتے ہیں یعنی امر بالمعروف اسلام و ایمان کا فطری مطالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک سیاسی ضرورت بھی ہے اور وہ یہ کہ دعوت اسلامی کا لمبردار گروہ امر بالمعروف کا فریضہ بجا لا کر اپنے ایمانی جوہر ہی کو پوری طرح برقرار رکھ سکتا ہے اور اپنے مقصد کے حصول میں پوری طرح کامیاب ہو سکتا ہے اس کی کی کی مختلف وجوہ ہیں۔ ایک اقامت دین عملی اور شدید جنگ کا دوسرا نام ہے مقابلوں اور لڑائیوں کے متعلق فطرت کا یہ اٹل قانون ہے کہ وہی فریق کامیاب ہوتا ہے جو اقدام کی عملی جرت رکھتا ہو بقا اور ارتقا صرف پیش قدمی میں ہے زبردست سے زبردست فوج بھی اپنے آپ کو شکست کی زلت سے بچا نہیں سکتی اگر وہ دشمن سے مقابلے کے وقت اس پر آگے بڑھ کر حملہ کرنا نہ جانتی ہو اسی طرح کوئی تحریک بھی زوال و انحطاط کا شکار ہونے سے نہیں بچ سکتی اگر وہ صرف اپنی داخلی تعمیر و تنظیم میں مصروف رہے اور اپنی بیرونی ماحول کی تخیر کی مہم سے غافل ہو اس لیے وہ جماعت جو اللہ تعالی کا دین قائم کرنے کے لیے پوشاں ہو اس وقت تک کامیابی کے مستحق نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ تاغوتی مورچوں پر مسلسل حملے نہ کرتی رہے وہ اسلحہ جس سے یہ حملے کیے جا سکتے ہیں صرف امر بالمعروف و نہیں ان المنکر کا اسلحہ ہے دو جس طرح ایک جاندار کا جسم مختلف وجود سے کچھ نہ کچھ برابر تحلیل ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے اور اسے اپنی اصل طاقت طاقت عزیزی کو بحال رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تاکہ وہ اس کی رگوں میں تازہ خون پہنچا کر اس کی ذائل شدہ قوت کو واپس لاتی رہیں اسی طرح اقامت دین کی جدوجہد میں مصروف گروہ،, گروہ کو بھی ایسے مختلف اسباب اور حالات سے سابقہ پیش آتا رہتا ہے جو اس کی توانائی کو متاثر کر دیا کرتے ہیں اس لیے اسے بھی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ایمان کو قوت بخش غذائیں دی جائیں جو اس کے اندر خدا پرستی کی توانائی تازہ بتازہ داخل کرتی رہیں تاکہ وہ برابر چست رہے عال رہے اور ترقی کرتا رہے ورنہ رفتہ رفتہ اس کی قوت مرجھاتی چلی جائے گی اور خود اس کے اپنے اوپر سے بھی دین کا اختدار ڈھیلا ہوتا جائے گا ان قوت بخش غذا میں سے جن سے یہ ایمانی توانائیاں حاصل ہوتی ہیں امر بالمعروف معروف و نہیں بھی ایک بہترین غذا ہے تین یہ کائنات اور اس کی ہر شے تب متحرک پیدا کی گئی ہیں ٹھہراؤ سے اس کی فطرت نہ آشنا ہے اس لیے وہ کسی ایک حالت پر رکی نہیں رہ سکتی بلکہ بڑھتی ہے کہ کسی نہ کسی سمت حرکت کرتی ہے اگر اسے بڑھنے کا نہ موقع ملے تو خود بخود ہی ہٹنے لگے گی یہی قانون حرکت قیام دین کے بارے میں بھی کام کرتا ہے اس کو ایک مزکورہ اور فاتح تحریک کی شکل میں آگے بڑھتا رہنا چاہیے آگے بڑھتے رہنا چاہیے ورنا جہاں اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی اور اس کی اقدامی حرکت جمود سے بدلی وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دے گا اس اقدامی حرکت کی ایک ہی عملی شکل ہے جس کا نام امر بال وہ نہیں عانل منکر ہے یہ ہیں وہ مختلف داخلی اور خارجی پہلو جن کی بنا پر امر بال ایمان اور اسلام اور تقواہی کا ایک قدرتی مطالبہ ہے نبوی طریقہ کار کی شہادت اقامت دین کا یہ طریقہ اور اس کے یہ اصول تو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں اب اگر آپ قرآن کریم کے معلم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کیے ہوئے طریقہ کار پر نظر ڈالیں تو پائیں گے کہ وہی اصول جو قرآن کے اندر الفاظ کے لباس میں تھے یہاں عمل اور واقعے کی شکل میں موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک انہیں لائنوں پر ایک امامت بنا کر ایک امت بنا کر اللہ کے دین کو قائم کیا تھا آپ کے, آپ نے عرب کے اندر جس کا چپا چپا دین تاوت کی آہنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا اپنی سعی و جد و جہد کی ابتدا ایک کلمے سے کی جس کا عملی مفہوم یہ تھا کہ انسان اپنے تمام افکار و خیالات جذبات و میلانات اور اپنی زندگی کے تمام مسائل و معاملات کو اس اللہ کے تابع فرمان بنا دے جس کے سوا اس زمین پر کسی کو اپنی مرضی منوانے اور اپنا حکم چلانے کا استحقاق نہیں یہ نامانوس آواز جن بہرے کانوں سے سنی گئی اور اس کو دبانے کے لیے جن انسانیت سوز مظالم سے کام لیا گیا ان سے کوئی صاحب نظر واقف نہیں سیاسی حالات نے آنکھیں دکھائی وطنی مفاد نے آڑے آنے کی کوشش کی وقت اور ماحول نے ساتھ دینے سے انکار کیا مسلحتوں نے دامن پکڑا مشکلات نے راستہ روکا ہلاکتوں کا طوفان نمودار ہوا مگر اللہ کے اس بندے نے اپنی آواز میں کبھی کوئی پکتی نہیں آنے دی اور حالات زمانہ رفتار واقعات اور مستقبل کے امکانی خدشات الغرض ہر چیز سے آنکھیں بند کر کے برابر اسی حقیقت کو دوسروں پر کھولتا رہا جو خود اس پر کھل چکی تھی اور باوجود اس کے کہ وہ اپنے عقیدہ توحید اور تصور زندگی میں بالکل اکیلا تھا لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ اس کے اس عقیدے کو اور تصور کو چھپائے رکھے حالانکہ پوری دنیا اس کی زبان بندی پر کمر بستہ تھی بلاخر اس دعوت حق نے دلوں کو مسخر کرنا شروع کیا اور جن لوگوں کے اندر قبول حق کی صلاحیتیں بھی زندہ تھیں وہ ایک ایک دو دو کر کے آپ کے حلقہ اطاعت میں آنے لگے آپ نے اندر کے اندر سب سے پہلے خدا واحد کی غلامی اور پرستش کا گہرا نقش بٹھایا اور اصولی طور پر ان کو یہ بات سمجھا دی کہ رضا صرف اسی کی چاہو کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بھی عطا کی ہے اور زندگی کو بسر کرنے کا سامان بھی دیا ہے اور حکم صرف اسی کا مانو کیونکہ اس کے سوا سب تمہاری ہی طرح آجز اور غلام ہیں اسی طرح اپنی مسلسل تعلیم و تربیت سے آپ نے ان کے دلوں کو ایک خدا کی بندگی کا ایسا گرویدا بنا دیا کہ دین توحید کے دشمنوں نے اپنے ترکش ظلم و انتقام کے سارے تیر خالی کر دیے مگر کسی بندے مومن کا دل توحید کی محبت سے خالی نہ کر سکے اس تعلیم و تربیت اور تجکیے کے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کو جو حلقہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاندان کے افراد کی طرح باہم جوڑتے گئے یہ جڑنا اخلاقی طور سے اتنا پائیدار تھا کہ بھائی بھائی کے رشتے اس کے سامنے ماند پڑ گئے اور آگے چل کر اجتماعی و سیاسی نقطۂ نگاہ سے بھی اتنا منظبت نکلا کہ آج تک دنیا کی کوئی تنظیم اس کی یکتائی کو چیلنج نہ کر سکی اس سلسلے میں آپ نے اہل ایمان کو جو غیر معمولی ہدایتیں دی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور پھر جس طرح ان ہدایتوں پر انہوں نے عمل کیا وہ بھی دنیا پر روشن ہے زندگی کے پیش آمدہ مسائل اور معاملات میں جس موقع پر بھی منظم اجتماعیت کا کوئی رنگ پیدا کرنے کی گنجائش نظر آئی آپ نے اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیا خواہ معاملہ کتنی ہی معمولی قسم کا کیوں نہ ہوتا حد یہ ہے کہ اگر تین آدمی ایک ساتھ کسی سفر پر بھی جاتے تو آپ کی ہدایت ہوتی کہ وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں اور اس کی سرکردگی میں سفر کریں اذا مسلمانوں کے ذہن میں اس طرح اجتماعیت کے اہمیت اجتماعیت کی اہمیت پیوست کرتے اور انہیں ایک جسم کے اعضا کی طرح باہم جوڑتے ہوئے آپ نے اس امر کا بھی پورا اہتمام فرمایا کہ اختراک و انتشار کے عوامل اس اتحاد میں رکھنے نہ پیدا کرنے پائیں۔ اس غرض سے آپ نے انہیں پوری طرح متنبع کر دیا کہ امت کا یہ اتحاد و اختلاف عام قسم کی صرف ایک سیاسی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک خالص دینی ضرورت ہے اور اس کے بغیر وہ کام کسی طرح پورا ہو ہی نہیں سکتا جس کے لیے میری بحیثیت نبی کے اور تمہاری بحیثیت امت کے بیست ہوئی ہے اللہ تعالی کے نسرت بھی تمہارے سرو پر اپنا سایہ اسی وقت ڈالے گی جب تم جماعت یعنی ایک منظم پارٹی کی شکل میں رہو ید اللہ علی الجماعہ اگر کوئی شخص اس اجتماعی نظام سے بالشت بھر بھی الگ ہو گیا تو گویا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ نکال کر پھینک دیا اور اسی علیحدگی کی حالت میں اگر وہ مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی وہو مفارق مفارکن ماتا میتل جاہلی مسلم ملت کے مقدس شیرازے پر جو شخ بھی افتراخ کی قیچی چلانے کی کوشش کرے اس کی گردن مار دینا من ارادا ان يفرق امر هذه الامت وحی جميع فاضربوه بالصفی کائنا من کان مسلم ان دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان اللہ کے دین کو اس کے دوسرے بندوں تک پہنچانے میں برابر مصروف رہتے اور جس کسی کو جاہلیت کی نجاستوں میں آلودہ پاتے اسے ان سے پاک کر کے ایک خدا کا پرستار ایک آقا حقیقی کا غلام اور ایک حاکم مطلق کا محکوم بنانے بنانے کی کوشش کرتے رہتے جس بدی کو دیکھتے اسے مٹانے کے درپے ہو جاتے اور کفر و فساد کے جس طوفان سے رحمت حق نے انہیں نجات دی تھی اس میں دوسروں کو ڈوبتے دیکھنا انہیں کسی حال میں بھی گوارا نہ ہوتا یہ دعوتی جد و جہد مکہ میں تیرہ برس تک چل پائی تھی کہ دشمنان حق کے لیے اس کی کامیابی اور روز افزوں ترقی ناقابل برداشت ہو گئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کر کے اس دعوت کو فنا کر دینا چاہا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیرووں نے اپنے عزیز وطن کو اپنے عزیز وطن کو خیر کہہ دیا اور مدینہ جا کر اسے اپنے مشن کا مرکز بنا لیا جب کفار نے وہاں بھی چین لینے نہ دیا اور ادھر اہل ایمان کی ایک منظم جمعیت بھی فراہم ہو چکی تھی تو اب بدی کی جڑیں کاٹ کر رکھ دینے اور نیکی اور انصاف کی بقا کے لیے آخری شکل اختیار کی گئی یعنی منکر کو مٹا دینے کے لیے دل و زبان کی کوششوں کے علاوہ اب ہاتھ کی بھی کوششیں شروع کر دی گئیں ایک مدت تک طاقوتی طاقتیں خود بخود بڑھ بڑھ کر مدینہ پر حملہ آور ہوتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صرف مدافعات کرتے رہے اس مدافعات میں انہوں نے جان و مال کی ہر ممکن قربانی دے کر حق کی شہادت ادا کی یہاں تک کہ اس مدافعانہ پالیسی ہی کے دوران کفر کی شوقت ٹوٹنے لگی اور آخر کار عرب میں تاغوت کا علم سر نگو ہو گیا اسے دیکھ کر مسلمانوں کا دل اللہ کی تائید نسرت پر شکر اور مسرت کے جذبات سے بھر گیا مگر اس کے باوجود ان کے لیے اپنی کمرے کھول لینے کا بھی کوئی موقع نہ تھا اس لیے ان کی سواریوں کے قجاعے اسی طرح بدھے کے بدھے رہے کیونکہ اگرچہ عرب میں بدی نے ہتھیار ڈال دیے مگر اس کے باہر ہر طرف اس کی حکمرانی پوری شان کے ساتھ قائم کی اور مسلمان اپنے فرض کو بھلا نہیں سکتا تھا کہ منکر کو مٹا دینا چاہیے خواہ وہ کہیں بھی ہو ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ ان تفصیلات سے یہ حقیقت اچھی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید ہو یا سنت رسول ہر ایک سے اقامت دین کے یہی تین بنیادی اصول معلوم اور متعین ہوتے ہیں اس لیے اس فرض کو ادا نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان تینوں اصولوں پر پورے عزم و استقلال کے ساتھ عمل نہ کیا جائے لیکن اس سلسلے میں یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اس عمل درآمد میں کوئی ایسی زمانی ترتیب ہے جس کی روح سے ضروری ہے کہ جب پہلے اصول پر پوری طرح عمل ہو لے تب دوسرے کی ابتدا کی جائے اور جب دوسرے اصول کی پیروی کا قدا ہو جائے تب کہیں جا کر تیسرے کا نام لیا جائے اس کے برکس صحیح بات یہ ہے کہ ان تینوں اصولوں پر عمل بیک وقت شروع ہو جانا چاہیے اور اگر اس عظیم مہم کے شروع ہونے سے پہلے کسی بات کی ضرورت ہے تو صرف اس کی کہ ذہن کی پوری یکسوئی اور دل کی سچی شہادت کے ساتھ انسان لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ایمان پر ہو اس یقین اور اقرار کے بعد جب ایک شخص یادین آمنو سے مخاطب کیے جانے والے گروہ میں داخل ہو گیا تو قرآن ایک ہی ساتھ اس کے سامنے اپنے یہ تینوں اصول رکھ دیتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے حالات اور اپنی استطاعت کے مطابق ان پر عمل کرے اس بات کی سب سے بڑی دلیل کہ ان اصولوں پر عمل ایک ساتھ ہونا چاہیے یہ ہے کہ ان میں عملی پیروی کے لحاظ سے تفریح کرنا سرے سے ممکن ہی نہیں کیونکہ دوسرے اور تیسرے اصول اپنی حقیقت کے اعتبار سے اپنی ایسی کوئی مستقل نوعیت رکھتے ہی نہیں ہے کہ ان کے وجود میں پہلے اصول کا کوئی دخل نہ ہو اس کے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی اصل کی شاخیں ہیں یا کم از کم یہ کہ اس کے راست تقاضوں میں شامل ہیں اور انہیں اختیار کیے بغیر خود اس پر عمل کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا اسی طرح دوسرے اور تیسرے نقطوں پر عمل کرنا دراصل پہلے ہی نقطے کو اتباع نقطے کی اتباع کو مکمل کرنا ہے اس دعوے کی صحت معلوم کر لینے کے لیے اس کے علاوہ اور کسی بحث کی ضرورت نہیں کہ تقوا کے صحیح اور کامل عملی مفہوم کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے جسے اوپر کی سطروں میں ابھی جلد ہی واضح بھی کیا جا چکا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے تارے احام کی ٹھیک ٹھیک پیروی کا اور اس کی قائم کی ہوئی جملہ حدود کی پابندی کا نام تقوا ہے اس بات کو اگر ذہن میں پوری طرح مستحضر کر لیا جائے تو یہ حقیقت آپ سے آپ روشن دکھائی دینے لگے گی کہ اقامت دین کے آخری دو اصول فی پہلے ہی اصول کے اجزاء یا اس کے قریب ترین تقاضے ہیں اور یہ اس لیے کہ اپنے نصب العین کی خاطر تمام اہل ایمان کا متحد و منظم ہونا اور امر بالمعروف کو اپنی ایمانی زندگی کا شعر بنائے رکھنا بھی کتاب و سنت کی روح سے انہی احکام حدود میں داخل ہے جن کی پیروی اور پابندی کا نام تخوا ہے چنانچہ پہلے باہمی اتحاد کے بارے میں چند آیتوں کی شہادت سنیے یادین احمد اللہ وخونین توبہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے مومنوں کے ساتھ رہو اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَوْسْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَائِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سُورَ حُجْرَاتِ ایمان تم آپس میں بھائی بھائی ہو سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اختلاف و اعناد پیدا ہو جانے کی صورت میں صلح کرادو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اس کی رحمت سے سرفراز ہو سکو تین و تقوہ و عقیم الصلاء ولا تک من المشرقین من الدین فرقان اکتیس اور بتیس اس کا تقوا اختیار کرو نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ بنو یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور مختلف ٹولیوں میں بٹ کر رہ گئے اور اب اگر وہ اور اب ہر گرو اپنے اپنے خیالات و افکار میں مگن ہے ان آیتوں میں سے پہلی آیت کے اندر سچے مومنوں سے جڑ کر رہنے کو اور دوسری کے اندر باہم پھٹے ہوئے مومن دلوں کو دوبارہ جوڑ دینے کو سے تعبیر کیا گیا ہے اور تیسری آیت میں ایک طرف تو ملی انتشار کو شرک کا خلاصہ قرار دیا گیا ہے. گویا یہ کہا گیا ہے کہ ملی اتحاد توحید کا خلاصہ ہے دوسری طرف اس میں توحید کے ماننے والوں سے تقوی اور اقامت نماز کا مطالبہ کیا گیا ہے ان دونوں چیزوں میں سے ایک یعنی تقوی تو توحید کا باطن ہے اور دوسرا یعنی نماز اس کا ظاہر ہے یہ سب باتیں اس امر کرتی ہیں کہ ملی انتشار تقوی اور نماز دونوں کی روح کے یکسر منافی ہے جماعت اتحاد اور تنظیم تقوا کی ضروری اور اہم ترین علامتوں میں اور اس کا موجود نہ ہونا صحیح تقوی کے نہ ہونے کا ثبوت ہے اس کے بعد کچھ دوسرے نصوص ملاحظہ ہوں جن میں سے اسی طرح امر بالمعروف کو بھی صلاح اور تقویٰ کا کام قرار دیا گیا ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویستارعون فی الخیرات سورہ علی عمران آیہ نمبر 114 جو آگے چل کر 115 پر واللہ علیم بالمتقین کے ذریعے ختم ہوتی ہے ترجمہ یہ لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں معروف کا حکم دیتے ہیں منکر سے روکتے ہیں اور اچھے کاموں میں تیز گام رہتے ہیں اور اللہ متقیوں سے واقف ہے آگے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا قَاطِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ سُرَةِ طَوْبَةً اے ایمان والو ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قریب میں ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں یاد رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے پہلی آیت میں مطلقن ہر امر بالمعروف اور نہ المنکر کو منکر کو صفات اور تقوا کے اعمال میں شامل کیا گیا ہے اور دوسری میں نہی ہی منکر کی ایک خاص شکل یعنی دین کے دشمنوں سے لڑنے کو تقوی سے موصوم کیا گیا ہے اب ایک اور آیت سنیے جو ان دونوں حقیقتوں کی جامع ہے مرونا بل معروفی ونہ ان منکر سورہ توبا اور مومن مرد اور مومن عورتیں سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں اس آیت نے ملی اتحاد اور امر بالمعروف دونوں چیزوں کو ایمان کے اعمال اور مقتضیات کی حیثیت سے ایک ہی ساتھ جمع کر دیا ہے ان تمام آیات کی روشنی میں اس وہم کی تاریخی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ جب تک اقامت دین کے پہلے نقطے پر پورا پورا عمل نہ ہو اور انسان کا بات نور تقوا سے اچھی طرح جگمگا نہ جائے اس وقت تک اس کے لیے دوسرے اور تیسرے نقطوں کی طرف توجہ کرنا صحیح نہیں ہے لیکن افسوس ہے کہ یہ خیال آج ایک واقعہ بن کر ہمارے بے شمار ذہنوں پر مسلط ہے اور اس نے دین کی خدمت و نصرت کے بارے میں ہمارے فکر و عمل کے زاویے کو بدل کر رکھ دیا ہے نصرت دین کی جو گاڑی تین پہیوں پر چلائی جانی تھی وہ اور جو ان تین پہیوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتی اسے صرف ایک پہیے سے چلانے کی عجیب و غریب کوشش ہو رہی ہے جس کا نتیجہ قدرتی طور پر یہ نکل رہا ہے کہ یہ گاڑی ایک انچ بھی آگے بڑھنے کی بجائے اپنی جگہ کھڑی زمین میں کچھ اور دھستی ہی جا رہی ہے دراصل یہ خیال ایک زبردست حجاب ہے جو ہمارے اکثر نیکو کار افراد کی بصیرتوں پر خاص طور سے پڑا ہوا ہے اس کا ظاہری پہلو یقیناً بڑا دیندار نہ دکھائی دیتا ہے مگر حقیقتا یہ نظریہ اسلامی طرز فکر سے لگاؤ نہیں رکھتا جب ایک شخص سچا متقی بن ہی اس وقت سکتا ہے جب وہ اہل ایمان گروہ سے مربوط بھی رہے اور اپنی سکت بھر امر بالمعروف کا فرض بھی انجام دیتا رہے تو یہ کہنا کتنا بے معنی ہوگا کہ آدمی پہلے کامل اور معیاری متقی بن لے تب کہیں جا کر ملی اتحاد و تنظیم اور امر بالمعروف کی مہمات کا آغاز کریں ان تینوں نکات کی مثال تو بالکل ایک درخت کے اجزاء کیسی ہے جس طرح بیج سے جو ہی ننہا سا پودا اگتا ہے اس میں جڑ تنے اور پتے سب کی تخلیق ہو جاتی ہے اور یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ نمو پاتی ہیں اور پروان چڑھتی رہتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بیج سے جڑ نکل کر خوب موٹی تازی ہو لیتی ہے उसमें نکل آتا ہے اور جب जब اپنی پوری पूरी کی حد کو پہنچتا ہے تب جا کر اس میں پتیاں نکلنی شروع ہوتی ہیں اسی طرح قلب انسانی میں جب ایمان کیا ایمان کا بیج جگہ پکڑتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے صرف تقوی کی جڑ ہی نکلتی ہو اور نکل کر ایک مدت دراز خوب موٹی تازی اور مضبوط ہوتی رہتی ہو تب کہیں جا کر اتحاد ملی اور امر بالمعروف کا موقع آتا ہو بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اس سے ملی اتحاد اور امر بالمعروف کی شاخیں اور پتیاں بھی نکلنے لگتی ہیں پھر زمین کی زرخیزی اور بیج کی عمدگی کے مطابق تقوی کی جڑ جس قدر گہری اترتی جاتی ہے اسی قدر شاخیں اور پتیاں بھی بلند و بالا اور سرسبز و شاداب ہوتی جاتی ہیں یہاں تک کہ اسلوحہ ثابت و فی السماء کا منظر سامنے آ جاتا ہے